اوزب اللہ من شعیطان رضیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم و حبنا لاؤد سلیمان نَلاب انَ او آب ادعد علیہ بلاشی بلاشی صاف نات الجیاد فقال اني احب توحب الخير عن ذكر حتہ حتى بل بالحجاب ردوح علیہ فطف ق بالسوق بسوقی مقصد سور سعد کا البتلا عل مصطفین برگزیدہ اور منتخب مخلوق پر امتحانات اور طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحانات آئی ہیں جب یہ برگزیدہ مخلوق اور اللہ کی یہ مقرب مخلوق یہ خود کو ان امتحانات سے نہ بچا سکے بلکہ انہوں نے ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ اوروں کی کیا حاجت روائی کریں گے اور اوروں کی کیا حاجات پوری کریں گے یہ صورت گزشتہ صورت سے بے ترقی ہے گزشتہ صورت میں زمینی اور آسمانی مخلوق کی عاجزی بیان کی گئی تو اس صورت میں اسی مضمون پر مزید ترقی کی گئی ہے تین پیغمبروں کے احوال یہ قدر تفصیل سے ذکر کیے جاتے ہیں اور چھ پیغمبروں کے احوال اجمالن صورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول سولہ آیات جس میں مقاصد اربع سے اعراض کرنے والوں کو زواجر دیے گئے دوسرا باب شروع ہے آیت نمبر سترہ سے اور یہ آیت نمبر ستر تک چلتا ہے جس میں سورت کے مقصد پر مصطفین پر برگزیدہ پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے جو کیے گئے امتحانات تھے تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پہلے پیغمبر حضرت داود علیہ السلام یہ ان پر آزمائش کا آنا وہ بیان کیا گیا پھر اس بات قیامت پر دو دلائل وہ پیش کیے گئے کہ قیامت اگر قائم نہ ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو آپس بیکار پیدا کیا ہے کوئی مقصد نہیں ہے اور اگر قیامت قائم نہ ہو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ کے دربار میں اندھیرا اور روشنی یہ ایک برابر ہیں بدکار اور نیکوکار ایک برابر ہیں تو اگر قیامت قائم نہ ہو تو ظالم اور عادل یہ تو ایک جیسے ہو جائیں گے تو قیامت کا دن اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے درمیان تمیز کی جا سکے اور ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ وہ ملے لیکن یہ تمام چیزیں کہ اس کے لیے ہدایت کی کتاب برکت کی کتاب وہ قرآن مجید ہے جب تک قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو انسان ان حقائق کو سمجھ نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ قرآن در حقیقت تو اللہ نے تدبر کے لیے ہی بھیجی تھی اور اسی تدبر کے لیے اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے سورہ قمر ایک ہی صورت میں چار مرتبہ سورہ قمر آیت نمبر سترہ بائیس بتیس چالیس و لقدنکری پ یہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے تدبر کے لیے اسی تدبر کے لیے اللہ نے اس کتاب میں آسانی پیدا کی ہے وہ الگ بات ہے کہ آج دنیا پرستوں نے اس کتاب کو مشکل بنا دیا ہے اور قرآن ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن بجائے آسان کرنے کے اللہ نے تو اس میں آسانی رکھی تھی لیکن یہ قرآن مجید کو انہوں نے مشکل بنا دیا ہے یہ کوئی اس رمضان المبارک میں یہ قرآن کریم میں اجراعات کرتا ہے صرف اور نحو کو جاری کرتا ہے یعنی وہ جو اصل مقصد تھا تو وہ مقصد ہی سرے سے فوت ہو گیا ہمارے بہت سے ایسے جاننے والے بلکہ یونیورسٹی میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے شاگرد آ جاتے ہیں جو مدارس کے بیک گراؤنڈ سے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسوں میں یہ آٹھ آٹھ سال پڑا ہوتا ہے پھر جب ہمارے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں یہ ان بیچاروں کے حال وہ قابل رحم ہیں وجہ یہ ہے کہ ان آٹھ سالوں میں انہیں اتنی توفیق وہ نہیں ملی حالانکہ آٹھ سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے تو ان آٹھ سالوں میں انہیں اتنی توفیق وہ نہیں ملی ہوتی کہ آٹھ سالوں میں وہ قرآن کا جو ترجمہ ہے تو وہ ترجمہ انہیں آتا ہو یہ قرآن کا یہ حال ہے تو پھر آٹھویں سال جو حدیث پڑھی جاتی ہے اور حدیث کی پرچے سات آٹھ کتابیں یہ ایک سال میں جب پڑھی جاتی ہیں ظلم کرتے ہیں یہ لوگ حالانکہ انہیں یہ ایک حدیث وہ سامنے رکھ دیں کہ اس کی سند پر تھوڑی سی گفتگو کریں سند کے حوالے سے جو مختلف اصطلاحات ہیں اگر آپ ان سے وہ پوچھیں وہ تک نہیں آتے ایک ظلم ہے اور فارغ و تحصیل کہتے ہیں فارغ التحصیل حالانکہ یہ فارغ التحصیل کی یہ اصطلاح یہی اسی نے مصیبت بنائی ہے کہ بالکل ایک تکبر میں آ جاتے ہیں کہ بس ہم نے علم سیکھ لیا ہے حالانکہ ایک لفظ تک نہیں آتا ہمارا تو دن رات کا واسطہ ہے ہمیں تو پتا ہے مقصد یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا تو لوگوں نے اس مقصد کو فوت کر دیا قرآن میں کوئی اجرا کر رہا ہے تو کوئی صرف اور نحوے کے سیغے جو ہے وہ اس میں اس کی اجرا اور اسے وہ جاری کر رہا ہے حالانکہ قرآن اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ کتاب یہ نہیں بھیجی تھی تو تدبر کے لیے اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے ہدایت کے لیے اصل میں اس کتاب کو بھیجا گیا تھا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور زندگی کے لیے ایک مشال راہ بنا سکیں یہ ابن آیات سے دوسرا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داود کے فرزند ہیں اور ان کے بیٹے ہیں یہ بھی نبی ہیں پیغمبر ہیں اور یہاں پہ یہ ان کا یہ واقعہ کہ اللہ نے ان پر بھی آزمائشیں باوجود اس کے کہ حضرت داود کی طرح یہ بھی یہ ایک بہت بڑی مملکت کے اور بڑی بادشاہت کے حامل ہیں اور بڑی بادشاہی ہے لیکن اور پیغمبر بھی ہیں یعنی دنیا کے اسباب بھی ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں بھی ایک بہت بڑا رتبہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے اور امتحانات سے نہ بچا سکے اور یہاں پہ قرآن پیغمبر کو یہ واقعہ تسلی کے لیے بھی ذکر کرتا ہے جس طرح یہ آیت نمبر سترہ میں پہلا جملہ یہی تھا کہ اس بر ما یہ کولون کہ آپ صبر کریں پیغمبر کہ ان برائی ان بری باتوں پہ کہ جو یہ دشمن آپ کے حق میں کہتے ہیں اور پھر داود کا واقعہ پیغمبر کی تسلی کے لیے وہ شروع کیا گیا یہاں پہ بھی پیغمبر کی تسلی کے لیے یہ دوسرا واقعہ ہے اور ساتھ میں جو توحید کا عقیدہ ہے قرآن وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دیکھو کتنا برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ نے آزمائش سے دوچار کیا ہے اپنے آپ کو وہ آزمائش سے وہ نکال نہیں سکے بچا نہیں سکے بلکہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے وہ نل داؤد سلیمانہ اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمانہ سلیمان علیہ السلام دنیا میں مفسرین ذکر کرتے ہیں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اکثر دنیا پر بادشاہی تھی دو مسلمان اور دو ان میں کافر مسلمانوں میں ایک سلیمان علیہ السلام کہ ان کی اکثر دنیا پر بادشاہی ہے اور دوسرے سورہ کہف میں ذلقرنین اور دو کافروں میں سے جن میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ایران کا جو مجوسی تھا و وہ نا لاؤد اور بخشا ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نعم العبد کیا ہی اچھے بندے تھے کیا ہی اچھے بندے ہیں نعم العبد نیما یہ افعال مدح میں سے ہے جس طرح بے افال ضم میں سے ہے نعم ملاب بہت خوب بندہ ہے اور بڑا اچھا بندہ ہے اللہ کا ان اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اواب یہ مبالغ کاسیغا ہے یعنی ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے غمی میں خوشی میں ہر حال میں مال تھا تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا کوئی تکلیف آئی تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا کوئی خوشی آئی تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے جس طرح سورہ انبیاء میں جب مختلف پیغمبروں کے احوال ذکر کیے گئے حضرت ابراہیم کا نوح کا حضرت ایوب کا حضرت یونس علیہ السلام زکری علیہ السلام تو پھر آیت نمبر نوے میں خلاصہ نکالا تھا ان نہ رگ بوں و رحبا یہ پیغمبر نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے تھے یعنی سستی نہ کرنے والے تھے بلکہ ہر نیکی کے کام کی طرف لپکنے والے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا رحبا اور ہمیں غمی اور خوشی میں پکارنے والے تھے ان نہ ہو اواب سلیمان علیہ السلام وہ بھی بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف اور یہاں پہ ان کے رجوع کے ایک دو واقعات یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں ان پر جو امتحان ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے از اردال ہی بلاشی یہ سافینات الجیات جب پیش کیے گئے ان پر بلاشی شام کے وقت بلاشی یہ شام کے وقت یہ اصافنا تلجیات یہ از ار ادالئی ہی زہر سے لے کر یہ شام تک کا جو وقت ہے تو اس پر عشی کا اطلاق ہوتا ہے یہ اور بعض رات کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں بعض رات کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں ادور بلاشی یہ صاف نات الجہاد جب پیش کیے گئے ان پر یعنی ان کے سامنے بلاشی یہ شام کے وقت السافنات عمدہ گھوڑے یہ الجیات تیز رفتار سافنات یہ صاف کی جمع ہے کہ اور یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں اس عمدہ گھوڑے کو جو تین پاؤں پر کھڑا ہو تین پاؤں کو اس نے پوری طرح زمین پر رکھا ہو اور چوتھے پاؤں میں جو سم ہوتی ہے اس کی تو وہ سم کا جو سرا ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ لگا رہے یعنی اس نے وہ پورا پاؤں وہ زمین پر نہیں رکھا ہوتا اور یہ صفت عموماً یہ جو آلہ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں تو یہ ان میں پائی جاتی ہے اور الجیات یہ جواد کی جمع ہے اور یہ تیز رفتار کو کہتے ہیں اور یہاں پہ قرآن مجید نے یہ عمدہ گوڑوں کی یہ دو صفات اس لیے یہ جمع کی ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں وہ گوڑے صاف تھے یعنی کیسے کہ تین پاؤں زمین پر پوری طرح رکھے ہوں اور چوتھے پاؤں میں جو سم ہے تو اس کا سرا زمین کے ساتھ لگا رکھا ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں وہ ایسے تھے اور چلنے میں وہ جواد تھے جیاد تھے تیز رفتار تھے اور یہ اعلی نسل کے گھوڑوں کی یہی صفت یہ ہوتی ہے بلاشی صاف نات الجیاد جب پیش کیے گئے ان پر شام کے وقت عمدہ گھوڑے یہ الجیاد تیز رفتار اور یہ جہاد کے گھوڑے تھے بیت المال میں جہاد کے گھوڑے انہوں نے یہ پال رکھے تھے اور یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ان جہادی گھوڑوں کے ساتھ وہ جو محبت ہے کہ پیغمبر ایک مجاہد پیغمبر یہ ان کی جہاد کے گھوڑوں کے ساتھ کتنی محبت ہے اور یہ بھی صرف کہ اللہ کے محبت کی وجہ سے اللہ کے محبت کی وجہ سے فقالت تو کہا سلیمان علیہ السلام نے انی احب تو حب الخری عن ذکر ربی کہ بے شک میں محبت کرتا ہوں حب الخری خیر مال کو کہتے ہیں بہتر مال کو کہتے ہیں اور یہاں پہ خیر سے مراد یہی جو جہاد کے گھوڑے ہیں یہی مراد ہیں انی احب تو شب الخری آن ذکر ربی بے شک میں پسند کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں شب الخری مال کے ساتھ محبت آن ذکر ربی یہاں پہ یہ جو عن ہے کہ اسی آن نے بعض لوگوں کو پریشان کیا ہے انہوں نے یہاں پہ عن جو ظاہری معنی ہے جو عام طور پہ عن اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے معنی یعنی مجاوزت کے لئے لیے ہیں اعراض کے لئے لیے ہیں حالانکہ عن یہ قرآن مجید میں تعلیم کے لیے بھی آتا ہے جسے عن اجلیہ کہتے ہیں سبب کے لیے بھی آتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو چودہ میں وہاں پہ ان ہم نے سبب کے لیے لیا تھا وہ مکان استغفارو ابراہیم لے ابھی ہی اللہ امو اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار طلب کرنا یہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا کہ جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا تو وہاں پہ ایک وعدے کی وجہ سے اللہ امو عن اجلیہ عن سببیا تو یہاں پہ اس ان کی وجہ سے لوگوں نے پھر یہاں پہ ایک قصہ بنایا ہے اور اس قصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی جو عصمت ہے ان کو اس عصمت کو انہوں نے ایک پیغمبر کی عصمت کو انہوں نے تار تار کر دیا حالانکہ ان اجلیہ بھی آتا ہے سببیا تو مانا یہ انی احب تو حب الخری آن ذکر بے شک میں محبت کرتا ہوں حب الخری مال کے ساتھ محبت آن ذکر ربی یہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے یعنی لے اجل ذکر ربی یہ اپنے رب کے یاد کی وجہ سے یعنی اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے یہ جو جہاد کا مال ہے اور یہ جو جہادی گھوڑے ہیں تو ان کے ساتھ یہ محبت کوئی اسے میری دنیا کے ساتھ محبت قرار نہ دے بلکہ میری ان ظاہری اموال کے ساتھ یہ محبت ہے تو اصل میں رب کے ساتھ رب کو یاد کرنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ یہ محبت کرتا ہوں کہ کوئی میری ان انشہانہ ٹاٹ باٹ کو دیکھ کر کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر یہ دیکھیں مال کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ شاہانہ ٹاٹ باٹ ہے تو پیغمبر ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت دراصل رب کے یاد کی وجہ سے ہے ہتہ یہاں پہ یہ حتا جو ہے تو اس سے پہلے یعنی عبارت وہ مح... محضوب ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ گھوڑے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان اور گھوڑوں کی وہ تربیت یہی ہوتی ہے ٹریننگ یہی ہوتی ہے یا انہیں چیک کرنا کہ انہیں دوڑایا جائے کیونکہ گوڑے کا پتا تو ایک عمدہ گوڑے کا اس کے دوڑنے میں ہی پتا چلتا ہے تو حضرت سلیمان نے انہیں بھگایا اور انہیں دوڑایا ہتہ توارت بالحجاب یہاں تک کہ اوجل ہو گئے یہ توارت اس میں جو ضمیر ہے تو وہ اسی اصاف کی طرف لوٹتی ہے حتا طوارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوجل ہو گئے چھپ گئے توارت وہ اوجل ہو گئے بالحجاب اوٹ میں یا پردے میں اور یہاں پہ حجاب سے مراد کہ وہ یا تو نظر سے پناہ ہو گئے اور یا اتنی گرد و غبار ان کے دوڑنے کی وجہ سے وہ اڑی کہ اس گرد و غبار میں ہی وہ چھپ گئے اوجل ہو گئے حتہ توارد بالحجاب یہاں تک کہ اوجل ہو گئے وہ گھوڑے بالحجاب پردے میں اور یا یہ کہ درمیان میں کوئی ایسی جگہ آ گئی کہ جس کی وجہ سے دور چلے جانے کی وجہ سے وہ اوٹ میں اور پردے میں چلے گئے تو حضرت سلیمان نے دوبارہ کہا ردوہ علیہ یہاں پہ بھی یہ ہاض اسی اصافنات وہ جو عمدہ گھوڑے ہیں انہی کی طرف لوٹتی ہے ردوہ علیہ دوبارہ لاؤ ان گھوڑوں کو واپس لوٹاؤ ان گھوڑوں کو آلیہ میرے پاس فتوفیقہ مسحم بسوقی وَالْأَعْنَاقِ توفیقہ یہ فیل ہے افعال مقاربا میں سے جس طرح کا وغیرہ کا دا غلہ یہ افعال مقاربہ میں سے استعمال ہوتے ہیں اور یہ کسی فعل کو شروع کرنے کے لیے یہ لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے فطوفہ مسحم بسوقی وَالْأَعْنَاقِ تو حضرت سلیمان وہ شروع ہو گئے مسحم سوقی تو حضرت سلیمان وہ شروع ہو گئے مثم بسوقی یہ مسحن یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فیل وہ محذوف ہے یعنی فطفقہ اے یمس مسحن تو حضرت سلیمان وہ شروع ہو گئے تو وہ مسا کرنے لگے یعنی وہ ہاتھ پھیرنے لگے ہاتھ پھیرنا بھی ان گوڑوں کی پنڈلیوں پر ول اور گردنوں پر سوق یہ جمع ہے ساق کی اور ساق پنڈلی کو کہتے ہیں یعنی گوڑوں کی جو ٹانگوں کی پنڈلیاں ہیں تو ان پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ایسا عام طور پہ جنہوں نے گوڑے پالے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ٹانگوں پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور جب وہ دوڑتے ہوئے وہ آتے ہیں تو ان کی پنڈلوں پر اور ان کے پاؤں پر وہ ہاتھ پھیرتے ہیں فتح ونا تو حضرت سلیمان شروع ہوئے کہ وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان گوڑوں کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر یہاں پر یہ جو تفسیر ہے تو یہ اس آیت کی مناسب تفسیر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی بھی جہادی گوڑوں کے ساتھ ایک محبت تھی بعد میں اسے وہ ذکر کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے مال کے ساتھ ان کی یہ محبت قرآن یہاں پہ یہ ذکر کرتا ہے کہ دنیا کے مال و دولت کے ساتھ محبت کہ اس چیز نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ مال کے ساتھ محبت بھی رب کو یاد کرنے کی وجہ سے تھا اواب تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے لیکن یہاں پہ مفسرین نے یہ جی آیت کی تفسیر یہ جی ایک وہ اور طرح سے انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے آیت کی تفسیر ایک اور طرح سے کی ہے کہ اور وہ مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں جس پر ہم یہاں پہ تھوڑا سا کلام بھی کرتے ہیں یہ تفسیری روایات میں وہ یہ آتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے جب انہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا اور یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انی احب تو خوب جب ان پر یہ گھوڑے یہ پیش کیے گئے اور انہوں نے ان گھوڑوں کو دوڑایا تو ان گھوڑوں کے دوڑانے کی وجہ سے حضرت سلیمان اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان سے عصر کی نماز وہ قضا ہو گئی اور یہاں پہ ذکر ربی اس سے مراد رب کی یاد یعنی عصر کی نماز کا قضا ہو جانا تو حضرت سلیمان نے اور حتیٰ توارت بالحجاب کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ چھپ گیا سورج بالحجاب پردے میں یعنی سورج غروب ہو گیا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ لے آؤ ان گھوڑوں کو دوبارہ واپس اور تلوار لی فتفکمس بسوق وناک اور وہ شروع ہو گئے گوڑوں کی پنڈیوں اور ان کی گردنوں کو کاٹنے میں مفسرین نے بعض نے یہاں پہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے عام طور پہ ہمارے یہاں جو لوگ جو اردو تفسیر وہ استعمال کرتے ہیں معارف القرآن کے نام سے اسی لیے میں جو کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ خدارہ جب تک قرآن صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے خود تفاسیر کے مطالعے سے اجتناب کریں جب تک قرآن کو اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ قرآن تب اس کا ذوق بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بندہ پڑھائے پڑھانے سے ہی انسان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے تو معارف القرآن عام طور پہ لوگ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اسی تفسیر کو پڑھتا ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب وہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت کہ ان آیتوں میں یہ میں ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں ان آیتوں میں سیدنا سلیمان کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کی مشہور تفسیر وہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام گوڑوں کے معائنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ عصر کا وقت جو نماز پڑھنے کا معمول تھا وہ چھوٹ گیا بعد میں متنبع ہو کر جب انہیں پتا چلا کہ مجھ سے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی تو بعض میں متنبع ہو کر آپ نے ان تمام گوڑوں کو ذبح کر ڈالا یہ فتف یف بسوق والناک کا یہ معنی کیا ہے ان تمام گوڑوں کو ذبا کر ڈالا کہ ان کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا ان آیات کی یہی تفسیر متعدد تفصیر سے منقول ہے اور حافظ ابن کثیر جیسے محقق عالم نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور اس کی تائید ایک مرفو حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سیوتی نے موجم تبرانی اسماعیلی اور ابن مردوے کے حوالے سے نقل کی ہے حالانکہ سیوتی ایک جامع ہے وہ رتب اور یابس خشک اور گیلے تمام چیزوں کو وہ جمع کرتا ہے وہ یہ تمیز نہیں کرتا لیکن حدیث کی جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں موج میں تبرانی اسماعیلی اور ابن مردوے جو لوگ علم حدیث سے واقف ہیں تو ان کتابوں کے اگرچہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا مرتبہ وہ مرتبہ نہیں ہے اسی لیے سند کو جانچنا ضروری ہے تو پھر انہوں نے وہ سنت ذکر کی آن عبی اب نے عن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہی اے فتف اے قطا قطاسو کہا و آنا کہا بعف اور انہوں نے گھوڑے کی جو پنڈلیاں ہیں اور ان کے گردن وہ تلوار سے کاٹ دیئے معارف القرآن میں یہ مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے لیکن آئیں اب تفاصیر کو دیکھ لیں تفسیر کبیر میں امام راضی نے انہوں نے اس کا یہی معنی کیا ہے کہ جو یہاں پہ ہم نے ات میں اسی طرح حتیٰ توارد بالحجاب میں انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے فتف بسوقی وناک کا یہ معنی کیا ہے کہ ان کی پنڈیاں اور ان کی گردنیں وہ تلوار سے کاٹ دی تو پھر وہ عربی کے اس جملے کا کیا معنی کریں گے کہ مسح تو یدفلان یا مسح تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں نے فلاں کا ہاتھ کاٹ دیا تلوار سے یا میں نے فلاں کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا تو اگر یہ مانا ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مانا ہوگا کہ جو سورہ معا میں آپ لوگوں نے آیت نمبر چھ میں پڑھا ہے جہاں پہ وضو کے فرائض وہ نقل ہے فم سخو سے اسی طرح تیمم کے بیان میں آتا ہے فم سخو کم مسا کے سلے میں با آئی ہے تو وہاں پہ کیا مانا کہ اپنے سروں کو قلم کر دو کاٹ دو فمس وجوہ کم و ایدیکم اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دو بلکہ وہاں پہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرنا مسا یہ مانا ہے اسی طرح تیمم میں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا تو یہاں پہ اگر وہاں پہ مسحہ کے سلے میں با آئی ہے ہاتھ پھیرنا مراد ہے تو یہاں پہ فتح بسوخ مسحہ کے سلے میں با آئی ہے بسوخ میں یہ با تو یہاں پہ بھی ہاتھ پھیرنے کا معنی کرو نا ابن حزم انہوں نے یہ الفسل فلم احوا والنحل یہ بالکل ان کی ایسی ہی کتاب ہے جیسے عبد الکریم شاہرستانی کی الملل والنحل حل تو وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں وہادی خورافت موضوعاتن مقزوبتن سقیفت بارید یہ من گڑت جھوٹا بعید از عقل اور خورافات ہیں اور جس میں کئی اعتراض والی چیزیں وہ جمع کی گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہا من اختراع اختراء زندگی یہ کسی زندی کا گڑا ہوا واقعہ ہے گھوڑے کا جس کا کوئی جرم نہیں گھوڑے کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے ان کا مسلہ یعنی ان کے کی اعضا کیوں کاٹے جا رہے ہیں پھر ایک مال کو یوں بلا مقصد کیوں ضائع کیا جا رہا ہے اور وہ بھی نبی اور رسول اس کی طرف نماز جیسی عبادت چھوڑنے کی نسبت کیوں کی جا رہی ہے یہ انہوں نے سوالات پوچھے ہیں اور پھر پہلے تو حضرت سلیمان نے کوئی جرم کیا نہیں لیکن یہ لوگ جرم ثابت کرتے ہیں تو پھر حضرت سلیمان اپنے جرم کی پاداش میں گھوڑوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہاد امر لایستی زہو سبھی ابن سب اسین فقیف ابھی نبی یہ مرسل کوئی سات سال کا بچہ ان اعمال کو بھی وہ جائز نہ کہے تو ایک نبی اور رسول ان, کام ان کاموں کو وہ کس طرح جائز کہے گا اور پھر انہوں نے آیت کا وہی معنی کیا ہے کہ جو ہم نے مانا کیا کہ انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے محبت کی اور یہ محبت ظاہر ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے اور گوڑے وہ دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑاتے ہوئے وہ آنکھوں سے وہ اوجل ہو گئے اور پھر آپ نے حکم دیا کہ انہیں میری طرف دوبارہ لوٹاؤ اور پھر انہوں نے فرتے شفقت سے اپنے ہاتھ ان کی پنڈلوں اور گردنوں پر پیرے اور یہی آیت کا جو ظاہری معنی ہے اور دیگر معنی کرنا یہ فضول اور بکواس ہے امام راضی نے اور خطیب شربینی نے خطیب شربینی اسراج المنیر کے مصنف مفسر انہوں نے بھی یہاں پہ یہی سوالات کیے ہیں انہوں نے بھی یہی سوالات کیے ہیں اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیغمبر کو تسلی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو حضرت سلیمان جب جہاد کے مال کو یوں بے دردی سے وہ تلف کر دیں تو اس میں پیغمبر کو تسلی دینا یہ کہاں پہ ہے یعنی آیات کا جو سیاق و سباق ہے تو وہ بھی اس چیز کی تائید نہیں کرتا جہاں تک معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے جو اس روایت کی ذکر کیا کہ یہ سیوتی نے میں تبرانی اور ان کتابوں کے حوالے میں اوسط کی اگر صنعت کو دیکھا جائے تو اس میں ایک راوی ہے سعید ابن بشیر جس کے بارے میں محدسین کہتے ہیں کہ نہایت ایک برا حافظہ تھا اس کا اور بڑی سنگین غلطیاں کرتا تھا اسی طرح یہاں پہ ابن جریر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تفسیر میں یہ سورہ سعاد کی ان آیات کی تفسیر میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ انسان کی طبیعت طب سلیم اسے نقل کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا اور یہاں پہ خیر پر بعض چیزیں وہ اگلے واقعے میں بھی وہ ذکر کر لیں گے لیکن محدثین نے ان واقعات پر تنقید جو ہے وہ کی ہے اسی لیے ان چیزوں میں احتیاط کریں کہ تفاصیر سے کہیں خود مطالعہ کر کے کہیں کسی اور راہ پہ وہ نہ نکل پڑیں اور جہاد کے اموال کے ساتھ یہ محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ احادیث میں ثابت ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کتاب الجہاد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو, جو تزمیر شدہ جو زامر جو سورہ حج میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا تزمیر شدہ گوڑوں کے درمیان انہوں نے دوڑ کا مقابلہ کروایا اور اللہ کے پیغمبر انہیں حدیث میں جو ایک مقام آتا ہے حفیہ فیا کے مقام سے وہاں سے دوڑ لگاتے تھے ان گوڑوں کی اور آخری جگہ وہ سنیت الوداع ہوتی تھی اور یہ تقریباً اس کے درمیان چھ سات فیل کا یہ فاصلہ ہوتا تھا اور جو گھوڑے وہ تزمیر شدہ نہیں ہوتے تو ان کو سنیت الوداع سے دوڑایا جاتا اور آخری منزل اس کی مسجد بنو زریک ہوتی اور یہ تقریباً کوئی ایک میل کے قریب فاصلہ ہوتا تزمیر اصل میں گھوڑے کو یا کسی جانور کو یہ جب ٹریننگ دیتے ہیں تو اسے لاغر کرنا یہ ہوتا ہے یہ اصل میں گھوڑوں کی یا دیگر جانوروں کی یا جو لوگ کتے وغیرہ وہ پالتے ہیں چکار کے لیے تو یہ ان کی تیاری کے لیے یہ خاص ٹریننگ ہوتی ہے جن میں پہلے انہیں خوب کھلایا پلایا جاتا ہے انہیں موٹا کیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی خوراک کم کر کے کچھ وقت کے لیے وہ بند کر دی جاتی ہے تو اس طریقے سے ان کے بدن کی وہ تیاری وہ کی جاتی ہے تاکہ وہ بوک اور پیاز جو ہے وہ برداشت کر سکیں اور پھر زیادہ دیر تک وہ دوڑنے کے وہ قابل ہوں تو اللہ کے پیغمبر وہ جہاد کے مال کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے اسی طرح صحیح مسلم میں وہ آتا ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک گھوڑی کے ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی کے ساتھ وہ مڑو مروڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ گوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر یہ باندھی گئی ہے یعنی الاجر والغنیمہ یعنی اجر اور غنیمت مقصد یہ ہے کہ جہاد کے مال کے ساتھ یہ محبت کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے حضرت سلیمان نے بھی یہاں پہ ان کے ساتھ محبت کا وہ اظہار کیا ہے تو اصل میں یہ واقعہ یہ اس انداز پہ ہے لداود سلیمان اور ہم نے بخشا داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نے ملاب کیا ہی اچھے بندے ہیں وہ اللہ کے ان نہ بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ادر بلاشی جب پیش کیے گئے ان پر یعنی ان کے سامنے یہ شام کے وقت اصاف عمدہ غمتا الجیاد وہ تیز رفتار فکل تو انہوں نے کہا انبب تو حب الخری بے شک میں محبت کرتا ہوں محبت مال کے ساتھ یعنی ان گھوڑوں کے ساتھ آن ذکر ربی کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے حتیٰ توارد بالحجاب اور پھر انہیں دوڑایا یہاں تک کہ وہ اوجل ہو گئے وہ گھوڑے بالحجاب پردے میں یعنی گرد و غبار میں وہ چھپ گئے اور یا نظر سے پناہ ہو گئے ردو علیہ دوبارہ لوٹاؤ دوبارہ لاؤ ان گھوڑوں کو مجھ پر میرے پاس لے آؤ ہم آناک تو پس وہ شروع ہو گئے کہ وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنلوں پر اور ان کی گردنوں پر وآخر دعوانا ان واخیرہ رب العالمین